رحمن الرحیم اللہ محمد, محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ باتا اور اور باقی تمام سامع براد کرتے ہیں ہماری سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر ایک سو پچاسی اور اور شریف میں سے ہمارے سلسلہ دس اولاد میں ہیں تو اولاد آشرے کا درس نمبر چونتیس ہے ہاں جی اس درست میں جو ہے ابھی الحمدللہ للہ اولاد کا شروع کا حصہ اب اختتام ہوا کل کے درس میں تینتیس درس میں آج جو ہے اس کا آخری حصہ امیت سالون ہے ہاں جی اس سرح کی مختصر ترجمہ اور توضیع آباد کے خدمت میں پیش کروں گا تو اوراد جیسے ایک احسیہ سورہ نبا ہاں جی سر سر کے نام سے مشہور ہے نبا کے معنی خبر کے معنی میں ہیں وہ بہت عام ہاں جی، اور فائدہ مند خبر کے معنی میں ہے تو اس میں قیمت کے بارے میں خبر دی جا رہی تو سورت کی شرعرۂ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں جی، تسالون امت سعلون العظیم العظی ملزی مختلفون کل مختلف کل سیال کل سیالم ہاں جی مختصر یہ آیات کی مختصر توجہ دے رہا ہوں تو اس آیت کے جو ہے دینے سے پہلے ایک چیز جو آپ لوگوں کو بتانا چاہوں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو ہے جس دعوت کو لے کر آئے تھے ہاں انسانوں کو جس مقصد کی طرف آپ نے دعوت دینا تھا تو ان میں ایک اہم ترین موضوع ایک تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اغرار اور دین اسلام کی نورانی تعلیمات دعوت ہے اور ایک اہم ترین موضوع قیامت کا موضوع تھا تو یہ صورت جو ہے اور قیامت کا موضوع مشکین مکاء کے لئے جو موضوع سب سے زیادہ ناقابل فہم تھا اور انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور وہ عقدہ نہیں رہتے تھے وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا مرح معنے مرحلہ تھا یہ عقدہ تھا وہ لوگ قیامت وہ نہیں مانتے تھے وہ بولتے تھے گلی سڑی ہڈیاں پھر کیسے زندہ ہو جائیں گے ہاں یہ ممکن یہ دوبارہ زندہ ہو جائے تو ان کا ایسا عقدہ تھا وہ جو کچھ یہی دنیا ہے مر گیا تو ختم تو یہ صورت جو ہے سرح مسعل بھی سورہ نبابی ان صورتوں میں سے ایک ہے جو اعلان نوت علنوی کے اور آغاز دعوت کے ابتدائی سالوں میں نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس ہم انقلاب کے دائی بن کر تشریف لائے تھے اس کی کامیابی کا انحصار جو ہے عقیدۂ قیامت پر تھا اور اسی عقیدہ کو تسلیم کرنا جو ہے کفار مکہ کے لیے ازحت مشکل تھا انہیں بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس لیے جو ہے اس صورت میں بھی قیامت کے بارے میں کفار کی غلط فہمیوں کو دور کیا جا رہا ہے اور ان کے سامنے اللہ جو ہے اپنی قدرتی کاملہ کے ایسے دلائل پیش کیے جا رہے ہیں کہ اگر وہ تعصب سے بلند ہو کر ان میں غور کریں تو انہیں حقوع حکامت پر یقین آ جائے گا اور اس کے انعقاد میں جو گناہ گن حکمتیں ہیں وہ ان پر آشکار ہو جائے گا ہاں جی تو یہ جو حکامت کا موضوع ہے اور اس مبارک صورے میں حصہ تین اہم منوقات پر ہے پہلا حصہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے قریش مکاک اور مسلمانوں کو یہ بات منسوخ سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ اللہ جو بہت سی اس کائنات کے نظام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے اس کائنات کے اندر مختلف چیزوں کے بارے میں اس کی قدرت نمائی ہیں اس کے علم و حکمت کے بیانات ہیں کہ اللہ تعالیٰ سنواتے ہیں دیکھو میں نے عظیم آسمان بنایا اور سورج بنایا اور پر نور سورج بنایا ہمیں تمہارے لیے رات پیدا کیا دن پیدا کیا یہ ساری چیزیں فرماتے ہیں پس وہ اللہ جو ان عظیم چیزوں پر جو ہے قدرت رکھتے ہیں تو کیا یہ اللہ دوبارہ زندہ کرنا نہیں کر سکتے ہیں کیا اس چیز پر قدرت نہیں رکھتے ہیں اس طرح قریش مکہ کو جو ہے مشکل مکہ کو قیمت کے برپا ہونے کو ممکن قرار دے رہے اور حقیقت کو سمجھا رہے اور دوسرا ہم تو دو حصہ جو ہے اور جو لوگ پھر اسے ندائے ربانی کو اللہ کی پیارے نبی کی ان تعلیمات پر جو لوگ لبے کہیں گے ان برحا عقائد کو مانیں گے ہاں جی ان کے لاجر اور ثواب اور جو لوگ نہیں مانیں گے ہاں جی ان تمام حقائق کو جاننے کے باوجود ہاں جی ہر طرف سے اللہ پیر نبی طرف سے ان کی شرح تفسیر پوری دلائل کے ساتھ بیان کرنے کے باوجود قرآن پاک نیتوں کے ذریعے سے تمام حقیقی بانی جو لوگ نہیں مانتے ہیں ان کے لیے سزا کا جو ہے ان کے انجام بھی ذکر کر رہے ہیں جو لوگ قیامت کو نہیں مان رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ اور اسلام کی پہ اللہ کے عالن ادنانی دعوت کو نہیں مان رہے ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں جہاں ان کے انتظار میں ہیں اور جو لوگ یہ لائیں گے فرمائے ان کے لیے جو ہے کامیابی ہی کامیابی ہے ان کے لیے فلاح ہی فلاح نہ جاتے نہ جاتے تو یہ تین ہے یہ سرا منقسم میں ابھی پہلا ایسا جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں جو لفظ اسم نام کے معنی میں ہاں اللہ جو ہے ذاتِ واضح وجود کا نام ہے اور عالم شخصیت ایک معین اور مشخص ذات کا نام ہے جو اس کائنات کا رب مالک اور پروردگار عصی کا نام ہے اس عظیم حدی کے دو صفات صفات الرحمن اور رحیم بیان فرما یہ دونوں صفات جو ہے یہ دونوں سے الفاظ جو ہے مبالغ کا سیکھا ہے اور یہ بھی اہتمال کیے دونوں صفت مشبہ ہو اور یہ بھی اہتمال ہے کہ رحمان اس سے اور رحیم صفت مشبہ لیکن ان دونوں کا ماخذ دونوں کا رحمت ہے تو صفت مشبہ ہونے کے سرحد میں رحمان اور رحیم دونوں جو ہے معنی ہمیشہ اور دوام کے ساتھ رحمت اور مہربانی کرنے والا یعنی ہمیشہ اور دوام اور تسلسل کے ساتھ اپنے معلومات پر رحمت اور مہربانی کرنے والا معنیٰ بن جائے گا مبالغ مانے گا دونوں کے معنی بہت زیادہ رحمت کرنے والا اور بہت زیادہ مہربانی اور لطف گرام کرنے والا کے معنی بنے گا تفسیر ضیال القرآن والے ضال سنت کے تفاصل میں جو فرماتے ہیں مولانا پیر کرم شاہ جو ہے سعید ہے معرحوم جو فرماتے ہیں دونوں مبالغہ کے الحاظہ سے لیکن رحمان مبال میں مالغہ زیادہ ہے یعنی رحمت مطلقہ کا مالک یعنی ایسے رحمت ہاں جی مہربانی کرنے والا جیسے جسے جو ہے انسانی عقیل ادراک ہی نہ کر سکے بے نہایت مہربانی اور رحمت کرنے والا یہ معنیٰ جو ہے کیا انہوں نے اسی صورت کے ذیل میں جو ہے آج کے ذیل میں اور شروع شروع میں الحم شریف میں بھی بسم اللہ کے بارے میں انہوں نے یہ معنی کیا ہے تو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہات مہربان اور رحم کرنے والا ہے یا جو بہت زیادہ رحم رحم کرنے والا اور نہایت مہربان ہے ہاں جی اور ہمیشہ رحمتیں برسنے والے ذات ہیں تو وہ پھر آگے فرماتے ہیں ہی بسم اللہ کے بعد امتعلوم ہاں جی ام جو این نون ان پھر ماں ہے یہ تجوید میں جو ان اور جاروں کے بعد ماں آ جائے تو نون جو ہے میم میںلغام ہو جاتا ہے پھر اما ہو جاتا ہے ہاں جی تو وہ کو میم الغام کر دیں تو اماں اصل میں ان ما تھا پھر نون کو ممغام کیا ہے تو اما ہوا ہے ہاں جی تو ان کے مانے کی ایسے بارے میں ماں سوال کھیلی ہیں یعنی اماں یعنی کس چیز کے بارے میں اما یا تسٰ علوں جی اماں کس چیز کے بارے میں یہ تسا علوں یا جو ہے تس علیٰ باب تفاول ہے اس کے شعام حاضر معلوم تساؤل یعنی ایک دوسرے سے پوچھنا ایک دوسرے سے سوال کرنا ایک دوسرے سے کسی چیز کو حقیقت کو جاننے کے لیے سوال جواب کرنا ہے یعنی تو جو ہے تساؤل تساؤل ایک دوسرے سے پوچھنا نہ تو اماں تصاول کا معنی کہ یہ بنے گا کہ وہ لوگ یعنی یہ مشین مکھا وہ لوگ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں ہاں وہ لوگ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں یہ مان یار وہ لوگ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں ہاں سوال کر رہے ہیں یا پوچھ رہے ہیں کس چیز کے بارے میں ان کا گفتگو اور سوال جواب کس چیز کے بارے میں اس چیز کے بارے میں بعض مباحثہ کر رہے ہیں چونکہ جو ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا مشکل کھلے خیمت کا موضوع جب اللہ کی پیارے نبی نے پیش کیا انہیں انہیں ایک اللہ پر ایمان اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان کی طرف دعوت دے دیا تو ان کے لیے یہ چیز بہت مشکل ہو گیا لہذا جو ہے وہ لوگ یہ موضوع بہت ہی ان کے لیے باعث باش و گفتگو رہا مکہ کے دوران اللہ کی پیارے نبی کے مکھی دور میں قرآن پاک میں جو ہے مکھی صورتوں میں دیکھیں تو مکھی صورتوں میں زیادہ تر جو ہے اسے اللہ کے بارے میں اللہ کہ جو ہے وحدہ اللہ شریک ہونے کے بارے میں ہر شرک کو اظہار نفق کرنے کے بارے میں زیادہ تر آیات ہیں اور زیادہ تر آیات قیامت کے برپا ہونے کے بارے میں ہیں کہ ایک برحق ہے سا اور اس میں کسی قسم کی شک سوا کے گنجائش نہیں تو اللہ حمد امت سالوں یہ مشین مکہ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں اگر اللہ خود جواب دے رہے ہیں نوائل دے ان لازم اللہ فی ہاں جی یہ لوگ جو ہے عظیم کے بارے میں کہ جس میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں اختلاف کرتے رہتے ہیں تو نبا کے معنی جو ہے راغب اسوانی جو عربی قرآن لغت کے جو ہے ماہر ہیں وہ متعین نبا کے معنی خبر ضوفادۃً کہا ہے ہاں ہے حضو حد عظيمتين بہت ہی عظیم فائدہ مند خبر بہت ہی اہم خبار نیات اہم خبر کے معنی میں عظیم خبر کے معنی بہت بڑی خبر کے معنی میں تو نواح وہ خبر کہتے ہیں جس میں بہت بڑا فائدہ ہو اس کو یعنی بہت اہم خبر ہو تو اس کو پھر عظیم کی صفت بھی اللہ نے موصوع کیا ان خود نواح کے معنی میں عظمت کے معنی پایا جاتا تھا اہم کا معنی پھر عظیم کے در سے صفت کیا تو ان نوا عظیم بہت ہی اہمیت والے اور عظیم خبر کے بارے میں یہ لوگ دوسرے سے سوال کریں یعنی یہ کوئی اس کے مطلب یہ کہ یہ کوئی یہ قیامت کا موضوع یہ کوئی معمولی خبر نہیں کہ جس کا جاننا اور نہ جاننا جو ہے برابر ہو بلکہ یہ ایک بہت عظیم اور فائدے مند خبر ہے کہ جس کا جاننا نہایت ضروری ہے اور اس نوعۂ عظیم سے مراد جو ہے اب یہ پر کیا ہیں یعنی جی بہت بڑے خبر کے بارے میں یہ لوگ جیسے پوچھ رہے ہیں تو اس کے بارے میں اختلاف ہو مبصرین میں تو یہاں تفسیر ضیاء القرآن والے فرماتے ہیں اس میں اکثر مفرین مفسین کے نزدیک قیامت کے حقوق کی خبر ہے کیونکہ بات کے موضوعات جو ہے قیامت کے حقوق کے اس بات میں ہیں قیامت کے وضوع کے اس بات میں ہیں اس کو ثابت کریں قیامت واقعی لہٰذا یقیناً جو ہے یہاں مرج سوال بھی اسی قیامت کے بارے میں ہے کیونکہ کفار و مشکین قریش کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور قیامت کا برپا ہونا ایک ناقابل فہم چیز تھی یعنی جی وہ اس عقیدے کہ وہ سختی سے انکار کرتے تھے اور قرآن پاک میں اللہ تعالی نے خصوصاً مکی آیات میں سب سے زیادہ قیامت کے بارے میں بات کی ہے اور آیات موجود ہے زیادہ یہ بھی اسی کے بارے میں تو الجی ہم فی ہی مختلف ہوں یعنی نبِ لازمی مل لذیح ہم فی ہی مختلف ہوں تو مخت ہے وہ جو جس کے بارے میں وہ جو چیز کے میں ہم وہ لوگ ضمیر کا ہے وہ لوگ و فی ہی جس چیز کے بارے میں مختلف مختلفون مختلف ہن جمع ہے سالم کے ساتھ مختلفون کی جمع ہیں ہاں جی اور مختلف پھیلے اختلاف یہ اختلف اختلاف, اختلاف باب اختیال سے اس ویلے تو مختلفون یعنی کہ اختلاف کرنے والا اختلاف ہے رائے کرنے والا نام وافقت کرنے والے دوسرے کے ساتھ ہاں جی اور اختلاف مذہب کے معنی بھی یہ ہے اختلاف عدم مشاورات مشابہات تفاوت اختلاف رائے ناموافقت یہ سارے اختلاف کے معنی کیے المجید لغت میں تو معنی یہ بن جائے گا ہم فی مختلف ہون یعنی یعنی نول عظیم لذیذ وہ عظیم خبر وہ اہم خبر کہ جس کے بارے میں جس میں وہ اختلاف کرتے رہتے ہیں ہم فی مختلف جس میں وہ اختلاف کرتے رہتے ہیں یا دوسرا ترجمہ یا جس میں وہ ایک دوسرے سے ایک دوسرے سے موافقت نہیں کرتے یعنی یعنی ایک دوسرے کے عقائد کو تسلیم نہیں کرتے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تھوڑا سا مانتے ہیں کچھ لوگ پورا مانتے ہیں مختلف ان میں قیامت کے موضوع پر اختلافات ہیں اس اللہ فرمائے کہ اللہ جمفی مختلف ہوں. یہ قیامت کے موضوع جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں آگے اللہ فرمات کل علام سم کل علوم تو عی سیام جو ہے بہت قریب بہت جلد جاننے کے معنی میں ہے ہاں جی جو تکرار ہو گیا اس میں تو ک اللہ کا کیا معنی ہے ک اللہ جو ہے عربی لغت کے تحقیق کے لحاظ سے ک اللہ جو ہے سی وو جو بہت مشہور ناوی ہے وہ بولتے ہیں اللہ حرف ردع اور زجر ہے ہاں جی اور دوسرے کچھ علماء کہتے ہیں یہ اور جو نامی کہتے ہیں یہ اسم ہے اور کسی کلام کو مسترد کرنے کے لیے مستعمال ہوتا ہے جیسے قرآن باغ میں ہیں اصح مساح کے بارے میں این لا رقوم حتم مسا کے اصحب نے جب ہیرونی پیچھے پڑا اور یہ لوگ دریا نیل کے کنارے پہنچا تو ادھر دریا ہے ادھر ہیرونی لشکر ہے تو وہ لوگ پریشان ہو کے کہا یا مسا ان نہ لامد تو اللہ تعالیٰ نے جامع فرمائے کرنے یعنی مشاء علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا ہم تو پکڑے گئے ہم تو ان کے ہاتھوں میں پھنس گئے تو آپ نے جو ہے ان سے ان کے اس کلام کی تردید کرتے ہوئے فرمائے کر ک اللہ یعنی ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا نہ پھر ہمیں اپنے معاشرے میں لے سکتا ہے اور نہ سمندر ہمارا راستہ رو سکتا ہے تو لہذا یہ کلّہ جو ہے حرفکرات ہے یعنی جو عاقدہ وہ لوگ رکھتے تھے کوفھار اس کی نہ فکر ہیں وہ لوگ جو قیامت کے انکار بارپا ہونے کو ناممکن سمجھتے تھے ہاں جی تو اللہ فرماتے ہیں ان کی اس عقضے کو رد کرتے ہیں کلّہ ایسا ہرگز نہیں جو تم لوگ کہتے ہو بلکہ سیاہ لمون بہت جلد وہ لوگ جان لیں گے علم یالم پہ جمع کے سگا سین آئے تو بہت جلد جان لیں گے صبح پھر طاقت کا ہے کل سال میں پھر وہ قریب جو ہے جو وہ سوچتے ہیں وہ ہرگز نہیں ہیں ان کے عقل کے رات کریں پھر وہ ضرور جو ہے بہت جلد اس حقیقت کو جان لیں گے تو ایک معنیٰ جو ہے پہلے ان کے عقل کے رات ایسا ہرگز نہیں جیسا یہ کفار فارق ریس رکھتے ہیں کہ جی قیامت برپا نہیں ہوتا نہیں ہوگا اس کو ناممکن سمجھتے تھے اس کو رد کر لیں ایسا ہرگز نہیں جیسے وہ سمجھتے ہیں بلکہ بہت جلد جو ہے یہ لوگ جان لیں گے پھر دوبارہ جو ایسا ہرگز نہیں جو وہ لوگ سوچتے ہیں سیال وہ بہت جلد جان لیں گے ایک معنی یہ ہے دوسرا معنی کل لا کر جو ہے تحقیق کے معنی میں تحقیق کے معنی ب تحقیق بے شک کے معنی میں پھر تو معنی یہ بنے گا کل لا سیالم لمن بے تحقیق وہ لوگ جان لیں گے حق وہ لوگ جان لیں گے قیامت کا برپا ہونا بر ہے ہاں جی صبح سلم پھر جو ہے اور برحق ہے وہ لوگ جان لیں گے ہاں جی درعلم نے کیا ہے جو ہے کللہ سلم یعنی اے حق اللََ المون اب سیا المون کیا چیز جانیں گے حق تو مراد وہی قیامت کی حق ہے دیکھو قیامت برپا ہونے کی حقیقت کو وہ لوگ جانیں گے سیامن کا محفول ذکر نہیں ہوا لیکن سیاہ کے کلام سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی چیز ہے جس کے مطالب وہ مشکین چمو کر رہے ہیں یعنی اس کا محفول اکثر موسل کے نزدیک قیامت ہے یعنی وہ لوگ ضرور قیامت کے بارے میں جانیں گے پزمانہ یہ بن جائے گا کہ یقیناً وہ اسے جان لیں گے پھر یقیناً وہ اسے جان لیں گے ایک تجمہ یہ ہے اور دوسرا تجمہ ایسا ہرگز نہیں جو یہ لوگ سوچ رہے ہیں بلکہ ان قریب یہ لوگ جان لیں گے کہ قیامت کا برپا ہونا برحق ہے پھر ایسا ہرگز نہیں جو یہ سوچ رہے ہیں بلکہ عنقریب یہ لوگ جان لیں گے کہ قیامت کا برپا ہونا یقینی ہے تو یہ جو ہے آپ پاس کے دس میں اتنا ہی آگے آئے تھے چلے